انصاب جڑی سال اعتبار حدبندی کی تحدی سناواتی انہیں جہالت اور حماقت کبھی ہے جو ذہن ہند تر قسم تر جراک ہیں اذہان تریے ایک محدود انساف بناونا اور پھر ہیں مدت مقرر یعنی محدود مدت سارے برابر رکھنی کہ جس وقت ذہنہ اختلاف ہے दी दी تو تحدید اوقات اپنا مدت جڑیے दी दी اے تمام برابر رکھنی کتنا بے وقوف ہے تو ممکن ہی کوئی نہیں جب ذکی رکھے تو دے دے زکی دا لحاظ کرے سو دوسرے محروم دوسرے لحاظ so کرے زکی زکی معلوم ہوا تی جہالت دم اپنی ہے دمپنی بس ایک دن چ رکھو کہ مال تے تنیا کی شاید تبادلہ کیتا کیا نہ تعلیم دا تبادلہ نہ دین دا تبادلہ نہ عزت دا نہ اصل دا نہ ایمان دا دشینے تبادلے نہ کیتے اپنے تبادلے بس دنیا چیز سے کر کے گال مکی باقی کرے سو. اتھا اون کو اتنا جاہل کو پتہ کہنے بھی جیتوا دی پہلے دے اسلام کو کفار تو ہاں جی اگلی بار میں بنے کے خاتمے نبو تلے شیطان جا لکھا ہوا جی بھائی مرزائید, قادیان, مرزائیوں, قادیانیوں سے ہر طرح کا لین بین منع ہے خدی اللہ میں کفار, کفار دے نال ہر طرح دا لین دا صاحبہ کرام رکھتے لگے جی ہینا کو مرتاد آخ تے سور دے سورو جی مرتا دکھ دو تو نا کیوں بے مرتاد کہ جفر ہن اگر ترک معاملات ترک معاملات دے بچے ترک موالات معاملات دا فرق نہیں سمجھتے ایک ترک موالات سمجھ نہیں آئی موالات کا دا مانا دا دوستی قرب کے شادی غمی ہک تھی وجے سمجھ نہیں لگی موالات جڑی ہے وہ حرام ہے تباع صورتاں ج کوفر بن ویندی ہے معاملات جڑی یہ حرام کہ نہیں کوفر دے جتھا رہی سمجھ نہیں لگی انہاں س... انہ سوره کنے صرف جڑا تو نال یہ گل کروں کو اسو کہ مو... موالات معاملات مداہنت تے مدارات ذرا انہاں چاراں فرق تو بیان کرو اللہ بہ مر صاحبہ مات نمی پسوڑی آنا نہیں کو بھی یہ دسو اللہ جائز کہنے نہ رکھے دسو موالات لگی مدارات ہاں جو تک نہ پہنچے سمجھ لگی حد تا limit امکان ایک کوشش کرو کہ بعد مذہب لوگوں دی محکومی تو بچو کیوں محکومی جی ہاں محکومی دے اندر آوندے نا صحیح بلا او اگوں کیونکہ تھی گیا او حاکم انہاں مراد پیچھے حکم جڑے او اگلے دی دنیاوی مجبوری دیکھ تے حکم ناجائز بھی رکھ سکدے ہیں یا کم از کم بعد اوقات بد مذہب لوگ جا دعوت لینا مذہب دا جل سائز فلان بندہ شرم داریا بھائی یار ہوں مائیں کن کم کرے نا تو وہ لالچ دی وجہ چلو خیر پیا بس اتھے ہی خیر شر رل گیا ختم بیڑا غرق ہو گیا اس واسطے محکومی آلی کام جہاں نا محکومیت آ ہوں کنے بندہ بچے باقی معاملات جن لین دین ہو دکان تک گیا سودا کہ نہیں جی فیکٹری والا ہوں کن کیا ڈر کیا یہ چیز کوئی حرض نہیں با کوئی حرض نہیں کوئی حرض نہیں سنا کوئی حرض نہیں معاملت جی موالات جی مدارات جی مداحنت جی مداحنت یہ ہے کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دین کو نقصان دینا جی اب سمجھ آ جی جی, جی مدارات یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے اپنی دنیا کو استعمال کرنا دنیا کو استعمال کرنا آپ سمجھ آ کہ نہیں کہ <تصفيق> دنیاوی فائدہ حاصل ہو مثلا آپ کسی سے کاروبار کرتے ہیں وہ کافر ہے آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو روٹی کھانا کھلاتے ہیں اس کی بظاہر اور اوبگت کرتے ہیں नहीं नहीं। یہ جو اور اوبگت کر رہے ہیں یہ آپ دنیا استعمال کر رہے ہیں دنیاوی مقصد کے لیے جی جی تو یہ مداحت ہے یہ دنیا کرنا دنیاوی مقصد کے لیے یہ جائز ہے ہاں دنیا کو نقصان دینا دنیاوی فائدے کے لیے دین کو نقصان دینا دنیاوی فائدے کے لیے یہ لعنت ہے یہ مداحت ہے یہی ہے جس جس کے متعلق آیا ود لو تو دہن و فجودہ اب سمجھ آ گئی ایک ہو گیا موالات موالات جو ہے وہ ہے دوستی کیا ہے اس کا قلب کے ساتھ تعلق ہے سمجھ آ کہ انہوں نے دل نیڑے نہ کرو جس نیڑے ہو جان کوئی ارج سمجھ آ گی کسی مواد... دنیاوی مقصد کے تحت جی اگر جسم قریب ہو جائے تو شادی غمی رکھنی یہ وہ ایک اے ام والا رہا جا جائز جی ایک ہو گیا معاملات معاملات ہیں یہ دنیا کے د... تم ان سے خرید کرتے ہو فروخت کرتے ہو ان کو دیتے ہو لیتے ہو یہ ہم. تو معاملات جو ہے نا جی جی سمجھ نہیں آ رہی یہ جائز معاملت جائز دارات جائز اب سمجھ آ گئی جی حرام اور موالات کے عرام جی تعلیم ان کے حاصل کرنا پہ مداحنت یہ مداحنت کے اندر کیا ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا یہ تو جہالت میں ہے جہلیت میں آپ سمجھ آ گئی جی ٹھیک جی ٹھیک م... بلکہ جو کہ ان کی تعلیم حاصل کرنا یہ لانت میں آ جاتی ہے معاماتوریوں کتاب, کتاب پڑھنے چاہ سارا سسٹم بچہ پیدا کرشہ بنایا سارا میں لڑکی کا اور لڑکیاں کٹھی بہ کے پڑھ دو چڑتے بھی ہیں چڑھنا بھی نہ سادہ سادات <تصفح> اگر مرتدوں تو لانت ڈالنا ان کی توہین کرنا ان کی اہانت کرنا یہ تو بلا تخصیص اسلام میں محبوب کام ہے بلا تخصیص کا مطلب یہ ہے پھر سید میں کوئی نہ جگن اگر ارتداد تک نہ پہنچے گمراہی تک رہے کس تک گمراہی تک, تک, تک, تک پہنچے تو ان سے نفرت رکھنا اور دور رہنا یہ بھی محبوب اور مست اور مندوب ہے اب سمجھا آ کہ نہیں اس کو فجور ہو تب بھی یہی آل ہے لیکن اس حال میں اگر آ جائیں تو تازی ان کی خدمت کیا؟ خدمت, خدمت خدمت کرنا اور ان کی حانت نہ کرنا یہ مطلوب ہے فسکو فجور کے اب سمجھا آگے کہ نہیں فسکو فجور کا بھی وہی حکم ہے گمراہ کا بھی ہے لیکن گمراہی میں ذرا سختی زیادہ ہو جائے گی یعنی ان سے پرہت اچھی ہے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گی تاکہ قیدہ تمہارا خراب نہ ہو جائے جی جی مجھے لگا جو گندی نالی کا پانی ہونا جنا مرضی گندا ہو اگ بجا سکھ دیا جناب یہ سا ندک جاوا بڑی عزت دتی رہی وہ چٹی پیشاب جا لڑائی سو تینو ہجہ نہیں آتی سدکے جاوا تری عزت کرنے تو یہ بڑی دنای مثال ہے لوگوں نے کہ نہیں جی جی حامد اپنے وال نا بھئی ویا کہ کیا کہوں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر تو مخص ختم ہو سکتا ہے لیکن حضور کا ذکر ختم دلیل کیا, کیا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی اللہ کا اللہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر سب بلند ہے لیکن دلیل یہ ہے اے پہلے نامراد بھی وقوف دلیل لینا پہ نام دلیل ہوں اس بات دلیل ہوں بات اس بات دعوے تو بچتا پہ دلیل کام پہ کرنا بھائی مانا برے پھر دلیل نہ دے جی دعوی نہیں کرنا دعوی نہیں کرنا میں یہ تو نہیں کہتا لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ذکر مخلوق کرتی ہے حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے اپنے حبیب کا تو اللہ ہی ہمیشہ رہے گا جب ذکر کرنے والا ہمیشہ رہے گا تو اللہ جو اپنے حبیب کا ذکر کرے وہ ذکر بھی ہمیشہ اور صاحب پھاڑ لیا نام مراد پاگل ایڈا فرمایا کہ ذات مکائی جانا ذکر باقی رکھی جانا تو <سلام> حضور ہمیشہ رہنگے ذات تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کر دینا اللہ تعالیٰ ذکر بھی ہمیشہ رہی ادھر <سلام> <سلام> سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک <قابل> حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے نوز بل آپ کا ذکر ہمیشہ رہ جائے گا کیوں آ اللہ ذکر کرے کریں نہ مرادہ جی ذات ختم ہوگی تو ذکر کس لیے آ جانا باقی <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> نہ رہے اور اگلی بات یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگا دا... <راح> اللہ علیہ وسلم رسول ہیں موسال سلام رسول ہیں آپ نے فرمایا چھوٹے رسول کن رسول نہیں آکھے گا سوند کر خدا دس جا چھوٹا ہوا بالوا لاشری کہیں س بھی کھڑا ہونا پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو کوئی کہے نا کہ آپ کی حقیقت جو ہے جی جی جی وہ بشر وہ بشر نہیں اس میں تو البتہ کچھ گنجائش نکلتی ہے جی جی بلکہ کی کرتا جی یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں ہے تو کفر بن جاتا جاتے بریت کی نفی نہیں ہو سکتی نورانیت کی نفی سے تکفیر نہیں ہوگی بشریت کی نفی سے تکفیر ہو جائے گی پوری نمانا بشر ہاں نس کا مارج ہے یہ بات اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ان اللہ خالقہ قبل قبل اشیا نوری لگے گا نور تو آپ نے فرما دیا نا پھر نور کی نفی کا کیا مطلب اگر کوئی کہا کہ نور ادھر رہ گیا تو ہم کہیں گے کہ اب بے وقوف تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ نور کلی مشق ہے جی جی جی تو ایک فرد رہ گیا دوسرے فرد سے نفی کو کر رہا ہے نور کیڑی کلّی پہلے یہ پوچھ لو کہ نور کلّی کلی ہے کہ جلی جلری سمجھ لگنی کہنا کلّی بھی کلی جلی تو نکل جائے دس دے کلی آخو کشی وہ ادنا مرتبہ کا نور تھا <سؤال> زیادہ مرتبے نیچے گیا آرت پہ بالکل بالکل یہ ہے صاحب نال حساب اور پادری نے بڑی وی حضر جی پہ اس کابل میں مجھے تب سمجھ آئی جب جس دن نکاح تھا سیدہ فاطمہ سے تو راب نے فرمایا ببھی دولہ میرے گھر سے ہوگا دلہن تیرے گھر سے ہوگی ویسے ہاں ہیں ستا ستا بلد بلد جہلور جسم نور ہے جسم نور تک مطلب بشری مطلب یعنی جاتو بھی اگوں کیونکہ کر رہے ہیں تقابل صفاتی طور سے نور نہیں مطلب یہ بکواس ہے یہ خلاف آن کے ہوا وہ آتے نے کہ جسم شریف جڑا سی کوئی نورانیت نہیں سی سڈے آئی میں لکھیا کہ جسم شریف نور تھا اس میں کوئی کثافت نہیں تھی جسم بھی لطیف تھا سمجھ لگے گا گو کے اس میں بانسبت روحانیت کے لطافت کم تھی لیکن تھا لطیف سمجھ نہیں آپ اب شیشے ہیں ان میں کثافت نہیں ہوتی کسافت نہیں ہوتی لیکن شیشے کے مراتب ہیں جی جی جی بالکل شیشوں کے بھی مراتب ہیں مراتب ہیں کچھ زیادہ لطیفتار کو لطیف نہیں ذات مستقل وجود ہاں حقیقت ذات ایک شاید ہو جاتی مستقل وجود ہو گیا جی آپ دا روح شریف ہے وہ کہڑی آرز ہے وہ بھی تو مستقل ہے اور حقیقت کا مانا فہر یہ آخر سفارتی طور پہ او ہو ہو تو بتو بتو بابیا نظریا ہو گیا وہ بھی تو کہتے ہیں ایسی بات ہے جسم بشر ہے یعنی بشر محاذ ہے یعنی کیا مطلب کسیف بشر ہے ہمارے نزدیک پہلے بشریت اور نورانیت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے نزدیک جمع ہو سکتے جمع ہو سکتے آپ سمجھ آئی کہ نہیں دی دی پہلے جو کہتا ہے پرانے پاک میں صاف اسی, اسی, اسی بات کہ اثبات کے لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا دی کہ دی لو جاللہ ہو را جلن لو جاللہ مالکن لال ہو راج اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے بناتے ہیں بناتے تو پھر بھی مردی بناتے ماردی رجول دی دی سمجھ نہیں آ جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں انہی چکروں میں اس وقت بھی ان کو ڈال دیتے ہیں کیا مطلب پھر وہ فرشتہ پیدا ہوتا پھر مرد ہوتا پھر اس کی اولاد ہوتی کیونکہ رجول جو ہے تو اس کی اولاد ہوتی بازاروں میں کھاتا پیتا اور پھر یہ اس چکر میں پڑھ کر پھر یہی کہتے जी کہ یار کمال ہے یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا ارے فرشتہ تو آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ مالاکوتیت یعنی مالاکوتی جو صفت ہے نا مالاکوتیت جو ہے اس کا بشریت کے ساتھ اور رجولیت کے ساتھ جو ہے ہم یہاں کوئی تضاد نہیں ہے کہ جمع نہ ہو سکیں اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا پھر وہی بات ہوتی کہ ان کے پاس اگر آتا ملک ان کے پاس آتا تو پھر بھی مرد ہوتا اور مردانہ شفات کا حامل ہوتا اور پھر جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی انہیں چکروں میں پڑ جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا لو لال مالکن لالنا اور راجولن سمجھ نہیں آ رہی یہ کس لیے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رف <تصفيق> اتزاد کے <کیلئے> لیے یہ بات رفتاد کے لیے ٹھیک کہ یہ ان کو جتنا ایسا مت سمجھو کہ جو جمع نہیں ہو سکتا نہیں اور اس سے پتہ چلا کہ نور جو ہے اس کا شکل بشری میں آنا اور بشری وارث کے ساتھ متصف ہونا یہ کوئی بید نہیں بید نہیں بالکل اب سمجھ آئے گی جی اور حقیقت یہاں بمانا جو ہم لیتے ہیں ذات حقیقت سے مطلب ما بھی شیو ہوا ہوا حقیقت وہی ماں بھیشی ہوا ہوا اس میں رات کے جو مترادف بن جاتا ہے ہاں ہاں یہ بھی رات کے مترادی ماں بھی نہیں یہ رات کے مترادف نہیں ہے یہ غلط ہے جی یہ تو عام مانا ہے ماہیم تو حقیقت رات کے مترادف کیونکہ حقیقت ماہیت پر اس وقت اطلاق کرتے ہیں یا اس ماہیت پر اطلاق کرتے ہیں جو خارج میں موجود ہو خارج میں موجود ہو ثابت ہو سمجھ لگی خار حقیقت ہے نا جی جی یہ ثبوت سر خارج پر دلا کرتی ہے جی سمجھ نہیں حسن احمدی حدیث پاک ہے کہ حضرت ممرے فارم تشریف لے گئے حضرتر جواب مل کے یوم بدر کے قیدی نے سای وجہ کروم بدر سیبیا گنج کی وجہ کرتے سمجھ نہیں نے خود جب فرمائے سیبیا گینو چھوڑو اور سیبیا تو بعد آپ آمدی وجوہات اللہ تعالیٰ نے اپنا نا پسند کیا ہے کام کو اللہ تعالیٰ حضرت رائے کو پسند کرتے لگ سونا ایک اولا ایک خلاف اولا اللہ تعالی کے نزدیک رائے اولا ہے یہ خلاف اولا ہے لگی گفار مزاق پاگ دکھایا جو کتنا ہے تسان تے بئی نرمی آپ شریفی اکبر باغ کی رائے شریف بھی یہ بہی جو ون سیدیا گہنتے چھوڑتا وجے مسلمان مارے چلو انج حاصل تھے فائدہ دنیا بھی تکڑے تھے سید فاروقی اللہ تعالیٰ ان رائے, رائے شریف ہوئی ہے مارتا اللہ تبارک یہ یا اللہ تعالیٰ سابت کرنا چاہ رہا میرے کو اتنا کرسیمت نہیں آسیمت آپ لال نہیں آئی صرف وقتی نقصان سے آئی بلا پتا جی یہ تو نہیں بھی شکست وقتی پریشانی بنی ہے والا اللہ تعالی مطلب اللہ تعالی کو امر نہیں اصل گل یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فدیہ حرام کیا یا اس وقت حرام سی، اس سختار اختیار ہے اما منم بادام ہتا ہر بو سمجھ لگے گا ہوں ایک من ہو گیا ایک فدا ہو گیا جی؟ سے ایک ہو گیا قتل کیا کی میں فشد الاقا کی میں پیچھوں اس تو پہلے کہ فروج ملو فبربر رقاب مارو داخم تو قبضہ کر گنو بات کنگا ٹکا کے مضبوط بنیاحسان کر کے چھٹ دو جائز رکھے اللہ وہ سن آئی متل کفر دی, دی زندگی مضبوی اور کے اللہ تعالی نے پسند فرمایا کہ انہوں نے مارن دا حکم عنہ آدیش مختلف روایات یا ہکو, ہکو مختلف روایت حضرت سدھی صدیق اکبر رضی اللہ بار گاثت کا سوال کر لائق کے آپ آئیں خلیفہ باد کی بار گاچ آمن سا تھا لکھا, لکھا کہ پرد ہے یا بے پردہ گال جس وقت پڑھتے ہیں ہیں حضرت سدی کے اکبر خلیفا وقت لہذا وہ خلیفا جی اج کل بادشاہ عدارتی محل ہونے بیٹھے ہوئے دنیا حضرت اما خاتمون جنت پاک جہاں اس او کچاری گئے اس کچاری دا جو بلیندے تو فورا اے متبادر ہوندے جب متبادرے ہوندے ذہن دی طرف اسا کو اتان شبہات اٹھن پہلے نمبر تے جناب ذہن اچ رکھو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بننا گھرے چاہیے دوجی گل اے جو پردا تے آپ اپ کنے بندا گئے اپ کون نبی سید سورهن جی جی جی پاک کیا لگے؟ جی کیا جی جی جی اگر ہوں حضرت فاروق آزم پاک صدیق اکبر کا گھر وہ گھر پردہ جن کنے رکھیا گیا انہیں کنے باقی کوئی کہے کہ اگر کوئی رشتہ داروں سے جی خوف فتنہ کی وجہ سے سمجھ لگی نوزو بلّا جی خوف فتنہ ہے نا کار پو بھی وہ تو خود فیتنے مقام آ لینا شہر پہ آئی جی ناراض مطلب حق بنتا ہے سمے لگی لیکن آپ کو سلام سل وسلم فرمان علیشان سے سد کا پاک تک نہیں پہنچا آپ اللہ وسلم باہر مستے شریف بیٹھ کے جنازہ بھی ہو گیا ناراض رہی مولو کیتا کیا شی کتابیں پانی نے پ مسئلہ نماز اپنی جان درس نظامی جڑا پڑھایا مدروز تک دوسرے پڑھایا مگر متوسط باقی نو وقت لینا